مدینہ،, مدینہ،, مدینہ،, مدینہ،, مدینہ ہر وقت تصور میں سرکار کا روزہ ہو ہر وقت تصور میں سرکار کا روزہ ہو اے کاش کے ایسا ہو اور ورد رہے جاری جو سلے الا کا ہو اے کاش کے ایسا ہو اے کاش کے ایسا ہو مر جاؤں میں تیبہ میں طےبہ ہی میں مدفن ہو اور ایسی جگہ پر ہو مر جاؤں میں تیبہ میں طےبہ ہی میں مدفن ہو اور ایسی جگہ پر ہو جس جا میرے آقا کا ایک نقش کفے پا ہو اے کاش کے ایسا ہو جس جا میرے آقا کا ایک نقش کفے پا ہو اے کاش کے ایسا ہو اے کاش کہ ایسا ہو سرکار کی چاہت کا دعوی جو کیا میں نے سرکار کی ناتوں میں سرکار کی چاہت کا دعوی جو کیا میں نے سرکار کی ناتوں میں دنیا میں رہے سچا محشر میں شرمے بھی سچا ہو اے کاش کہ ایسا ہو دنیا میں رہے سچا محشر میں شرمے بھی سچا ہو اے کاش کے ایسا ہو اے کاش کے ایسا ہو پالیں گے یقیناً ہم اکروز بصیرت بھی دیدار کی نعمت بھی پالیں گے یقیناً ہم اک روز بصیرت بھی دیدار کی نعمت بھی سرما میری آنکھوں کا بس خاک مدینہ ہو اے کاش کے ایسا ہو سرما میری آنکھوں کا بس خاک کے مدینہ ہو اے کاش کے ایسا ہو اے کاش کے ایسا ہو دنیا میں نہیں کوئی ایک جائے سکون ایسی سرکار کے روزے سی دنیا میں نہیں کوئی ایک جائے سکون ایسی سرکار کے روزے سی سرکار کے قدموں میں اب میرا ٹھکانہ ہو اے کاش کے ایسا ہو سرکار کے قدموں میں اب میرا ٹھکانہ ہو اے کاش کے ایسا ہو اے کاش کے ایسا ہو دیدار کریمی کو آقا نے کرایا ہے شوق اور بڑھایا ہے دیدار کریمی کو آقا نے کرایا ہے شوق اور بڑھایا ہے اب شوق کی خواہش ہے دیدار ہمیشہ ہو اے کاش کے ایسا ہو اب شوق کی خواہش ہے دیدار ہمیشہ ہو, ہو اے کاش کے ایسا ہو اے کاش کے ایسا ہو ہر وقت تصور میں سرکار کا روزہ ہو ہر وقت تصور میں سرکار کا روزہ ہو اے کاش کے ایسا ہو جس جا میرے آقا کا ایک نقشے کفے پا ہو اے کاش کے ایسا ہو سرما میری آنکھوں کا بس خاک مدینہ ہو اے کاش کے ایسا ہو سرکار کے قدموں میں اب میرا ٹھکانا ہو اے کاش کے ایسا ہو اے کاش کے ایسا ہو اے کاش نام ہو مد